الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر. ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد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 میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کی ناول فرمین طیبین کی عظمت و الحق کے کیا کہیں کی جہاں چپے چپے پر تاریخ انسانی کی حسین ترین یادیں موجود ہیں جن کا تذکرہ رہتی دنیا تک امت مسلمہ کے لیے مسلم ہدایت دل ہے الحمدللہ للہ سوجل مدنی چینل کے سلسلے زیارت حرمین طیبین کے پہلے تین حصوں میں ہم نے مکہ المکرمہ اور مدینت المنورہ زیادہ اللہ و و تعظیمہ اور ان کے اطراف کی زیارتوں کو دیکھنے کی سعادت حاصل کی <متصفح> شال لال سوجل آج کے اس سلسلے میں ہم مدینہ المرا زیادہ اللہ شرفاؤں و تعظیمہ کے کچھ اور مقامات مقدسہ کی زیارت کا شرف حاصل کریں گے ہزارہ ہزار مدینہ پاک سے تقریباً ایک سو پچاس پر واقع ایک گاؤں کا نام ہے اسی مقام پر ہجرت کے دوسرے سال سترہ رمضان بروز جمعہ کو کفر اسلام کی پہلی لڑائی لڑی جنگ بدر کے موقع پر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس مقام پر ساحبان کے نیچے تشریف فرما تھی بعد میں اسی مقام پر ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کی گئی جس کا نام مسجد عریش ہے عربی زبان میں عریش صاحبان کو کہتے ہیں چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبان کی نسبت سے اس مسجد کو مسجد عریش کہا جانے لگا ذلحلی مدینہ منفرہ اور اس جانب سے مکہ تمکرمہ جانے والوں کی مکات ہے ذوال خلیفا مکہ کی شمالی جانب چار سو دس اور مسجد نقبی اللہ صاحب یہ سلط وسلام سے دس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے سلام ہو اے مدینہ نبی تو کائنات کے فخر ناز کا باعث ہے تیری بنیادیں صبح قیامت تک قائم و دائم ہیں آج پندرہ سو برس ہونے کو آئے تیری کوئی ساخ کوئی ثانیہ کبھی دودھ و سلام سے خالی نہ رہ مدین منورہ جو کبھی یسرف تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے سرزمین مقدس کرا پایا سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اے اللہ مکہ کی طرح مدینہ کو بھی ہمارے لیے محبوب بنا دے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. مدینہ المنورہ کی اسی مسجد نبی شریف اللہ صاحب سلاۃ و سلام میں ایک نماز پچاس ہزار نمازوں کا ثواب رکھتی ہے جنت البکی کائنات کا سب سے افضل ترین قبرستان ہے یہاں تقریباً دس ہزار صاحبۂ کرام علیہ مردوان آرام فرما ہے ہرمین شریفین کی حاضری مدینہ طیبہ کی موت اور جنت البکی کی دو زمین میں سو کی سعادت حاصل کرنا ہر مسلمان کے دل کی آرزو ہوتی ہے مسجد کبا تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ اسلام کی وہ پہلی مسجد ہے جسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علی و وسلم کے مبارک ہاتھوں سے تعمیر ہونے کا شرف حاصل ہوا مسجد قبا کی تعمیر فرما کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علی و علیہ وسلم جمعہ کے دن قبا سے شہر مدینہ کی جانب روانہ ہوئے راستے میں قبیلہ بنی سالم کی مسجد میں حضور صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے نماز جمعہ ادا فرمائی یہی وہ مسجد ہے جو آج تک مسجد جمعہ کے نام سے مشہور ہے مسلح قبلا مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں ساڑھے تین کلو کے فاصلے پر وادی عقیق میں واقع ہے حضور نور صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے یہاں نماز ظہر ادا فرمائی ابھی دو ہی رکعتیں ادا فرمائی تھی کہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو گیا چناتے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بکیا دو رکعتیں بیت اللہ شریف کی جانب رخ کر کے ادا فرمائی اس وجہ سے اس کا نام مسجد قبلہ تین ہوا اس باقے کیول سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عل کو آزاد کروا لیا گیا اسی مناسبت سے یہ باغ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور ہے بیر غرث مسجد قبا کے شمالی جانب تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم اس کا پانی نوش فرماتے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی وفات ظاہری کے بعد اس کے پانی سے وسل دینے کی وسیعت فرمائی <سلام> وسلم نے سیدہ ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی انہا کو مدینہ طیبہ کے قریب مقام عالیہ میں اسی جگہ پر ایک گھر بنوا دیا تھا <سلام> سیدہ ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اسی مبارک مکان میں قیام فرما ہیں مقام سنية البداع قال عالبادر علينا من ثنيات البداع وجب شكر علينا ما دعا بالله داع قال الله عز وجل هم مدینہ طیبہ کی پرکید فضاؤں میں ہیں مدینہ کی بہاریں ہیں الحمدللہ ہم لوٹ رہے ہیں اور یہ مسجد جمعہ کے قریب ایک ایسا مبارک مقام ہے آپ اس سب کی عمارت دیکھ رہے ہیں یہ وہ مبارک مقام ہے اور اس کی یادگار ہے جب میرے آقا علیہ الصلاۃ السلام مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو برون ہزار کی بچیوں نے اس مقام پر الحمدللہ عزوجل میرے آقا علی رات السلام کا دس بجا کر استقبال کیا اور اہل محبت نے یہاں پر ایک یادگار عمارت بھی تعمیر کی جسے سلیت المدا بھی کہا جاتا ہے مبارک وہ نغمہ جو آج بھی اشاک جب سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں من اللہ تبارک ان برکتوں میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے جو اہل مدینہ نے پیارے اکال اصلاۃ والسلام کا مدینہ طیبہ میں استقبال کیا تھا مدری چینل کے ناظرین بھی اس مبارک مقام کا دیدار کریں اور جہاں جہاں دنیا میں آپ اس وقت یہ مناظر دیکھ رہے ہیں آئیے آج تک تو یہ شعر ہم نے ناپوں میں سنا تھا آج سید الاع کے مقام سے مدینہ طیبا کی پرکے فضاؤں سے مل کر یہ شیر پڑھتے ہیں قولا علینا منسانی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خبر کیوں مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی اسی لیے ہر خاص و عام کے لبوں پر آپ صلی اللہ تعالی علی و وسلم کی آمد کا چرچہ تھا اہل مدینہ آپ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے انتہائی مشتاق و بے قرار تھے چنانچہ سب لوگ روزانہ صبح سے نکل کر شہر کے باہر اس مقام پر سراپا انتظار بن کر استقبال کے لیے تیار رہتے تھے اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو حسرت افسوس کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے مند ایک دن اپنے معمول کے مطابق اہل مدینہ آپ صلی اللہ تعالی علی و وسلم کی راہ دیکھ کر واپس جا چکے تھے تو اچانک ایک شخص نے دیکھا تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علی و وسلم کی مبارک سواری مدینے کے قریب آن پہنچی ہے تو اس نے باآواز بلند پکارا اے مدینے والوں تم روزانہ جس کا انتظار کرتے تھے وہ کاروان رحمت آج تمہارے درمیان تشریف لا چکا ہے یہ سن کر واجبا تمام انصار وجد و شادمانی سے بے قرار ہو کر دونوں عالم کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے اور اسی مقام سنیت الوافع پر اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استقبال کیا بنون نجار کی بچیاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں دب بجا کر خوشی کے گیت گاتی تھی نی بچیاں چھتوں پہ چڑھ کر دفل بجاتی تھی رسولے پاک کی جانب پہلے محبت میں اسی باتیں کی یاد میں اس مقام پر ایک عمارت تعمیر کی تھی جان کے آلی گرامے کی خوشی آنگن کے لال کے تشریف کی باب مزارات شہدائے احد ادوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جبلے کہ ہمارے سامنے وہ جنتی پہاڑ ہے کہ جس کے بارے میں میرے اکال اس رات السلام کی حدیث پہاڑ کا یہ مقوم ملتا ہے کہ اور مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اور سے محبت کرتا ہوں اور یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا میرے پیارے اسلامی بھائیو اور سلم بات یہ ہے کہ ایک پہاڑ ایک پتھر وہ سرکار علیہ راتو السلام سے محبت کرے وہ جنت میں جائے تو اگر سرکار کا ایک عاشق سرکار کی محبت دل میں رکھے تو وہ کیوں نہ جنت میں جائے گا سرکار کی محبت اپنے دل میں بڑھاتے رہیے دودھ پاک کا ویر جاری رکھیے ان آج آپ کو کچھ رزبائے عہد اور جبلے عہد کے بارے میں بتائیں بتا बले افد مدینہ منبرا کی حدود میں شمالی جانب واقع ہے اس کی لمبائی مشرق سے مغرب کی طرف ہے مسجد نبوی شریف اللہ صاحب اسلات و سلام سے اس کا فاصلہ چار کلو میٹر ہے جب احد کی لمبائی سات کلو میٹر اور اس کی چوڑائی تین کلو ہے سطح سمندر سے اس کی آل چوٹی ایک کلومیٹر کی بندی پر واقع ہے نیبو جب کے مشرقی دامن میں باشین حضرت حمدہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جنہیں آقا مدنی صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم نے سید الشہداء اللہ الشہدا میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ڈبر عہد کے بارے میں سبحان اللہ میرے آقا ایک بار سعیدنا ابو بکر صدیق حضرت عبر فاروق اور حضرت عثمان غنی کے ساتھ اس پہاڑ پر تشریف لائے اور یہ پہاڑ جو ہے ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ پہاڑ جھومنے لگ گیا سرکار کی آمد کی خوشی میں جھومنے لگ گیا لیکن اس پہاڑ پر زلزلہ آیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس پہاڑ کو ٹھوکر ماری اور اس پہاڑ سے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے مسوم ساکت ہو جا تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں اور جب یہ میرے آکا نے ارشاد فرمایا تو یہ اتنا بڑا جو جبل عہدوں جو جھوم رہا تھا یہ ساکت ہو گیا قربان جائیے امام اہل سنت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت فرمانا شب رسالت اس واقعے کو کس پیارے انداز میں لکھتے ہیں ایک ٹھوکر سے بہت کا زلزلہ جاتا رہا ایک ٹھوکر سے بہت کا زلزلہ جاتا رہا رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں میرے مصطفیٰ کریم کی ایڑیوں کی یہ شان ہے کہ وہ ٹھوکر ماریں تو پہاڑ ساکت ہو جایا کرتے ہیں اور حدیث پاک سے سرکار علیہ اصلاۃ السلام کے علم میں غیر کے بارے میں پتا چلتا ہے صحابہ کرام زندہ ہیں حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے ساتھ ہیں مگر میرے آکا عہد سے کہتے ہیں تاکہ ہو جا تج پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں یعنی میرے آقا جانتے تھے کہ سیدنا عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہادت کا مرتبہ پائیں گے یہ میرے آکا علیم کی علم غیب کی شان ہے امام اہل سنت ہی سے پوچھیے کہ سرکار کا علم غیب کیسا تھا تو وجد کی عالم میں لکھتے ہیں یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود آج ہم سعید الشودا کے دربار میں سعید الشودا کے دربار میں حاضری کی برکت یہ ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سعید الشودا وہ ہے کہ جو ان کے دربار میں آ کر ایک بار سلام پیش کرتا ہے یہ قیامت تک اسے سلامتی کی دعائیں دیتے رہتے ہیں بدری چینل کے ناظرین جو اس وقت عید الشودا کے مزار کا دیدار کر رہے ہیں گھر بیٹھے ہی ان کی بارگاہ میں سلام پیش کر دیجئے اور ان کی بارگاہ میں اپنی التجائے پیش کر دیجئے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کیا پیارے انداز میں لکھتے ہیں وہ شہیدوں کے سردار حمزہ اور جتنے عہد کے ہیں شہدا اس سبھی کے مزاروں پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا اللہ تبارک و تعالی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس مبارک مقام کی بار بار حاضری عطا فرمائے بار بار بہت شریف اور شو شودائے کی بارگاہ میں حاضری عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہماری دعوت اسلامی اور مدنی چینل کو اور عروج عطا فرمائے ہمارا نصیب ہو ہوئے مدینہ پھر ہمیں جانا ایک اسلام بے ہمارے ساتھ موجود ہے تعصرات علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ Madni channel in UK as well. It's been very helpful and meeting the Islamic brothers is a very good experience. Masha Are you seeing Madni channel there in UK? Yeah, of course, yes. And I recommend other Islamic brothers to watch. The word is the word I'm talking about. The word is the word Aisling of Madinah. They are listening to our books. کہ میرے آقا علی علیہ صلاحط وسلام اکثر اوقات عہد شریف پر تشریف لایا کرتے اور اس وقت جو یہ مقام ہے یہ وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں یہ منصوب ہے کہ سرکار العالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں تشریف لائے اور یہاں کچھ دیر آرام فرمایا اپنا سر اجزت یہاں پر رکھا تو میرے آقا علی علیہ صلاط والسلام کے مبارک سر کے لیے عہد شریف نوم ہو گیا اور پیارے آقا علی علیہ صلاط والسلام کے سر عزت کا نشان یہاں بنا اور یہاں پر اس مقام پر کہا جاتا ہے کہ سرکارد عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک کے نشانات ہیں یعنی ہاتھ مبارک رکھا تھا تو اب یہاں پر سیمنٹ وغیرہ لگا کر اس جگہ کو بند کر دیا گیا ہے لیکن اس یہاں आकर برکتیں حاصل کیا کرتے ہیں بڑی دھیمی دھیمی خوشبو یہاں سے آیا کرتی تھی اب لیکن سیمنٹ لگا کر اس جگہ کو بند کر دیا گیا ہے لیکن یقیناً جی جگہ بڑی متبرک ہے جنتی پہاڑ ہے مدینے کی فضائیں ہیں اور ان جگہوں پر میرے آخر عید راط السلام کا گزر ہوا ہے امیر اہل سنت کا وہ شیر ہمیں یاد آ رہا ہے Amen. <laughs> مدنی چینل کے ناظرین کو یہ منظر بار بار دیکھنا نصیب فرمائے یہاں کی حاضری عطا فرمائے آج ہم جنتی پہاڑ سے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے خوشی مناظر لے کر آئے ہیں آئیے اور شریف کے اور مناظر آپ کو دکھاتے ہیں بے چایا گئے میرے میٹھے مدینے کی کیا باتیں گے نور سے سر پسا اس کی مامو مدینے کی کیا ہے؟ مدینے کی کیا بات <تصفيق> اسی جبال رواج پر غزوہ عہد کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پچاس سیر اندازوں کو مقرر فرمایا گشتوں کا اللہ آج علیہ بال ہی تشریف کرناؤں گی میرے بیٹھے کی کیا بات ہے میرے بیٹھے منجی کی کیا بات ہے مسجد فور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہم جس مبارک مقام پر موجود ہے یہاں ایک بڑی پیاری مسجد ہوا کرتی تھی جس کو مسجد فصاح مسجد فتیق بھی کہا جاتا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں فرکار العالم صلی اللہ تعالی وسلم نے غزوہ میں زخمی ہونے کی حالت میں ظہر اور اثر کی نماز بیٹھ کر ادا فرمائی تھی اور یہاں پر قرآن پاک کی آیت کا بھی مجور ہوا میرے پیارے اس میں بڑا متبرک مقام ہے تو آپ بھی فضاؤں کا دیدار کر لیجیے میرے آقا علیہ اصلاۃ السلام کا گزر جو ہے وہ اس مقام سے ہوا ہے یہ مقوع ملتا ہے روایتوں میں بھی یہ ملتا ہے کہ بہت جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے جب اس پر سے گزرو تو اس کے درختوں سے میوا کھاؤ اور اگر نہ ملے تو اس کی صحرا کی گاہ استعمال کرو یعنی یہاں جب بھی آیا جائے تو کچھ نہ کچھ یہاں سے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں لی جائے جنت کا پہاڑ ہے مبارک پہاڑ ہے الحمد للہ ہم نے عہد کے درخت سے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا پیارا درخت ہے اس سے کچھ پتے حاصل کیے ہیں اور اسلامی بھائی ان شاء اللہ ان پتوں سے برکت حاصل کر رہے ہیں ایک اور بڑی پیاری حبیث پاس جس کا وقوع ہے میرے اکال اصلاط علام نے فرمایا عہد ہم کو محبوب رکھتا ہے اور ہم اس کو محبوب رکھتے ہیں اور جنت کے پہاڑوں میں سے پہاڑ ہے پہاڑ جو ہے جو بظاہر اس کے اندر نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے ایک پتھر بھی اگر آکائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا وہ <laughs> جنتی <laughs> <ہی> پہاڑ ہے <laughs> جو سرکار کا عاشق ہو اس کا دل عشق رسول میں دھڑکتا ہو کیوں کر جہنم کی آگ اسے جلا سکے گی عہد کے داموں نے مجھے میرے پیر و مرشد کی مبارک ناد کا وہ شیر یاد آ رہا ہے آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو اللہ تعالیٰ اور شریف کی فضاؤں کی برکت سے ہم سب کو بھی عذاب قبر عذاب محشر اور عذاب نار سے محفوظ فرمائے اور جہاں یہ اہد پاہ جنت میں جائے گا مولا کریم ہمیں بھی اس کے رسول کے صدقے جنت میں بغیر حساب و کتاب داخلہ تا فرمائے مکان ردوان اللہ علیہ اجماہی ہے میرے میٹھے بندی مے کی کیا ہے میرے میٹھے بندی کی کیا مبارک مکان ہے کہ جب اصحاب صفا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی کا نکاح ہو جاتا تو وہ اپنے اہل و عیال کے ہمراہ اس مکان میں آ کے آباد ہو جاتے ہیں قیمت کے خلاف ہلانے جنگ ہے نہ قیمت کریں گے نہ سنیں گے باغی عبد الرحمان بن آؤ ربی اللہ تعالیٰ یوری چلی گے سعید نہ عبد الرحمان بن آؤ رضی اللہ تعالی عنہ بہت مالدار صحابی تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال کے ساتھ ساتھ سخاوت سے بھی نوازا آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو پر اپنا سارا مال بلکہ اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے مجھے مجھے بھی بھی بھی بھی چنانچہ یہ مبارکباد سیدہ عبد الرحمان بن آؤ رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید فرما کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا اس مقام پر پہلے مسجد شمس واقع تھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے اس مقام پر نمازیں ادا کرمائی اس کو مسجد شمس اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس مقام پر مدینے منورہ میں سب سے پہلے سورج کی شعائیں پہنچتی تھیں مسجد بنوا اس مقام پر پہلے مسجد بنو قریضہ واقع تھی یہ غزلے کے دوران حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقام پر نماز ادا کرنا مکان سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھائی الحمد للہ اس جس مبارک مکان میں ہم حاضر ہیں دل کی کیفیات عجیب ہیں کہ یہاں پر میرے آقا علی اشراف و سلام کا آنا ہوا ہے اسلائی میرے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید پوچھیں گے کہ اس مکان کی تاریخ کیا ہے مگر یہاں اہل مدینہ بھی زیارت کے لیے نہیں آیا کرتے کیونکہ کئی لوگوں کو نہیں پتا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بنیادیں یہ دیواریں یہ درخت کے تنے یہ بتاتے ہیں کہ یہ بہت پرانی تعمیر ہے بلکہ یہاں کے لوگوں کو کہنا یہ ہے کہ یہ اس وقت بھی اسی تعمیر سے موجود ہے اسی بنیادوں پر موجود ہے اسی انداز سے موجود ہے جو میرے آکار اس رات کو سلام اس مکان میں تشریف لائے اور یقیناً ہمارے گندے قدم اس مبارک مقام پر آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ادب کی توفیق عطا فرمائے کئی سائیں بھائیوں نے الحمدللہ یہاں کی خواب سے اپنی آنکھوں میں سرما بھی لگایا کہ آ ادھر ہر روح کی ہر طے میں سمولوں تجھ کو اے فضا اے مکان تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا لیکن اس مکان نے میرے آقا کا دیدار کیا اور آج مدنی چینل کے ناظرین بھی اس مکان کا دیدار کرنے اس کی مبارک پہلے دیکھیں یہ لکڑیوں کا جو اس وقت پرانی سی لکڑیاں موجود ہیں پرانا سا مکان وہ بڑی دھیری تھی ایک مہک بھی اس پوری فضا میں رچی بسی ہے اس لیے مکان کب سرکار لائے کس نام سے منسوخ ہے اس مکان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے مکان طولیل کہا جاتا ہے تولیل کے معنی ہوتا ہے سائے کی جگہ تو یہاں پر ایک روایت یہ ملتی ہے کہ سرکار علیہ رہی ہے جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہاں کے لوگ جب سرکار علیہ رہی ہے السلام کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو اس وقت سیدہ صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے لوگ پہچان نہیں پائے کہ ان میں نبی صلی اللہ تعالیٰ سلامہ کون ہیں اسی وقت دھوپ کا کے آزار ہوئے تو سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر سے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم پر سائے کے طور پر رکھا تو اسی دن سے اس مکان کو مکان یعنی سائے والا مکان کہا جانے لگا اور اسی مکان کے بارے میں یہ بھی روایت ملتی ہے کہ سرکار علیہ صلاحم نے جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور جس مکان میں سب سے پہلے قیام فرمایا جو کہ سیدنا کلسم بن ہزم رضی اللہ تعالیٰ کا مکان تھا وہ یہی مکان ہے اللہ تعالیٰ سنو آدم اللہ چند سمتا سب بات ہے نور سے سرپرسات اس کی مامور ہے میرے میٹھے بندی کی کیا بات ہے میرے میٹھے بندی نور گلیوں میں گئے گشتوں کو سارے پر نور ہی نور ہے میرے میٹھے بندی کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا نے ہی